نمبر گیارہ یہود سلام کریں تو جواب کیا دیں ان عبد اللہ ابنِ عمر رضی اللّہ عنہمََ انََََََََََ رسول صَلَّى صلی اللّہ عليہ وسلم قال ادا صلكم الفم يقم السلام و عليكہ فق الوعلى كا حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کریں تو یاد رکھو وہ کہتے ہیں السلام و کا سو تم اس کے جواب میں کہو و علیہ کا فائدہ یعنی وہ السلام کی بجائے اسام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی موت ہے اس لیے جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں صرف و کا کہا کرو تاکہ جو لفظ اور جملہ انہوں نے بولا وہی ان پر لوٹ جائے واللہ اللہ